قریب قریب ہو جائے سنگت یہی الحمد لله والصلاة والسلام ولا رسول الله أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كَرَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كفور اللہ کی حمد و ہندوستنا کے بعد ہمارا جو سلسلہ جا رہا تھا وہ تو وہ رسالہ تھا تفہیر الاعتقاد ان ادران الالحاد امیر صنعانی کا مگر اتفاق سے یہ درس یوم عرفہ کے دن واقع ہوا کہ دو گھنٹے پیچھے کر لیں تو اس وقت وہاں پر ڈیڑھ کا وقت ہے اور لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے اتنا بڑا دن ہے کہ جو عرفہ میں نہیں حاضر ہوا اس کا کوئی حج نہیں ہے الحج عرفہ, الحج عرفہ الحج عرفہ الحج عرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی وسلم فدا وبی و امی نے فرمایا اور ہمیں عرفہ کے اندر وقوف سکھایا وقوف میں کیا ہے آپ نے ٹھہرنا ہے بس اللہ کے لیے متوجہ ہونا ہے اور اللہ بھی اس دن عرفہ والوں کے قریب ہوتا ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اس دن جتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے آگ سے کسی اور دن نہیں کرتا اس حدیث کو شیخ المانی رحمہ اللہ نے حج کی کتاب میں درست کہا صحیح کہا تو اس میں لبیک کہنا ہے تقبیر اللہ اکبر کہنا ہے اور تحلیل ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے یہ سب لا الہ الا اللہ سکھانے کے لیے اور امت کو یہ تربیت دینے کے لیے جو کوئی بھی حج کے میدانوں میں گیا کچھ نصیب اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ جلد پہنچے آمین وہ اس چیز کا احساس لیے بغیر واپس نہیں آ سکتا کہ ہم ایک امت ہیں اور میری اکیلے کی زندگی اپنے اعتبار سے یوں ہی گزر جائے کہ مجھے احساس ہی نہ ہو کہ میں امت کا ایک فرد ہوں امت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اور میرا کیا حصہ ہے اس کے برے اور بھلے میں تو حقیقت ہے کہ جس شخص کو یہ احساس وہاں جا کر بھی پیدا نہیں ہوتا وہ ہے ایک بے حص انسان وہاں مختلف شکلیں مختلف اقوام مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رنگ و نسل کے لوگ دیکھ کر ایک ہی اصول اور ایک ہی ضابطے میں اور ایک ہی راستے میں سفر کرتے ہوئے ان میدانوں میں ایک ہی طرح کا لباس پہنے ہوئے ایک ہی پکار لگاتے ہوئے جس ساری پکار کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرے حکموں کی فرما برداری کے لیے کیونکہ جو فرما برداری نہیں کرتا وہ توحید کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ باطل ہے اسی لیے فرمایا حج وہ افضل ہے اور حج مبرور کی جزا جگہ لہو سلح جگہ الجنہ جنت کے علاوہ حج مبرور کی کوئی جزا نہیں وہ حج جو ہر طرح کے فسق و فجور سے بد کر کیا جائے اور آدمی توحید کی بنیاد پر حج کرے بلکہ یہ خوشخبری کہ وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں نے اسے آج جنا ہے پھر کل کا دن یوم الحج الاکبر ہے قربانی کا دن حج اکبر کا دن ہے کل قربانی کا دن ہے آج عرفہ کا مقوف ہے تو یہ قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج وہ افضل ہے جس میں آج ہے اور حج ہے آج آوازوں کو بلند کرنا تلبیہ زور زور سے اللہ کی محبت میں کہنا اپنے جذبات کا اللہ پر یقین اللہ تعالی پر توقل اہل ایمان کا اعلان کرنے میں ایک انہیں لذت آتی کہ ہم توحید پر ہیں یہ لذت ایسی لذت ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ابوذرغ فاری کو منع بھی کیا تھا کہ وہ چھپا کر لے جائیں اور اجازت تھی اس وقت چھپانے کی ایمان کو اور اسلام کو اس لیے کہ حالات جان کلی تک پہنچ جاتے مگر ابو ذرغ فاری کو اعلان کرنے میں لطف آیا انہوں نے مار کھائی اس پر بہت تکلیف اٹھائی اگلے دن پھر اعلان کیا اسی طرح وہ لوگ جو حجم ایمان کے ساتھ پہنچتے ہیں اور جن کے سینے میں توحید کا زیور موجود ہے وہ تلبیہ کہتے ہوئے ایک لذت محسوس کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہوئے ایمان کے اندر جلا ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کے لیے قربانی کے واسطے تیار پاتے ہیں تو یہ آج ہے آواز کو بلند کرنا سج ہے خون بہانا کل یوم الحجل اکبر ہے اور کل کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ خون بہانا ہے اور اسی کا ذکر اس آیت میں آیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑی اللہ لخو محا وَلَا دما اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں مشرقی نے مکہ جانور ذمہ کر کے خون سے لگ کرتے بیت اللہ کی دیواروں کو اور کبھی وہ جن اپنے بتوں کے لیے ذمہ کرتے ان کے اوپر گوشت رکھتے تھے تو رب الجلال جلال کرام نے اس کی نفی کی اور کہا کہ اللہ تعالی تو تمہارے خونوں سے جانوروں کے اور گوشت سے کوئی غرض نہیں ہے بالا کی ینال تقوا بن گم اس کو تو تمہارا تقوا پہنچتا ہے کہ عمل کی بنیاد کیا ہے اور یہ جو اللہ تعالی نے طریقہ تمہارے اندر رائج کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو یہ اس لیے ہے کزالی کا سخر یہ جانور جو مسخر کر دیے اتنے طاقتور ہیں کہ اگر اون وحشی جانور ہو اور گائے اور میں کہتا ہوں کہ ایک بکری بھی وحشی ہو جائے تو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے آخر بھیڑیے کا سائز بکری سے کو بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے وہ وحشی ہے اسے کون ضبع کرنے کی قوت رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تمہارے واسطے یہ اللہ اعلی ما تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اس کی رہنمائی کی تکبیر بیان کرنا اپنی مرضی سے نہیں ہے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو درمیان سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو ایسے حاصم اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری نہ کرنے والے متقبر کے لیے کوئی مقام نہیں منکرین حدیث انہی میں ہے ان میں کئی لوگ آپ کو بظاہر مخلص بھی نظر آئیں مگر ان کی اکڑ انہیں ضانو تلمس طے نہیں کرنے دیتی وہ کسی کو اپنا استاد نہیں مان سکتے وہ خود اپنے استاد ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ذہانت کا غلط استعمال کرتے ہیں خود کفیل ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں علم اور علماء سے بے پرواہ اپنا ہی ایک اسلام ایجاد کرتے ہیں تو اعلیٰ ماہدا کو جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی وہ بشیر المخلیم اور ان نیکو کاروں کو بشارت دے دو اللہ تعالی کی طرف سے مقبول راستے پر چلنے کی جو اس درجہ کو پہنچ جائے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بڑائی صرف منہ سے بیان نہیں کر لی قربانی کا عمل اللہ کی بڑائی ہے کیونکہ جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو بہرحال کسی کو تکلیف پہنچانا کسی بھی اعتبار سے اسلام میں جائز نہیں جبکہ وہ اس تکلیف کا مستحق نہ ہو اگر جرم کیا ہو تو ٹھیک ہے اس جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں اور کفار اکثر یہ بکواس کیا کرتے ہیں کہ تم اتنے مہربان ہو رحمت اللہ عالمین کی امت ہو تو اس کو زبا کیوں کرتے ہو اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ رحیم و کریم سمجھتے اررحمان اور رحیم ہے اور اس کے حکموں پر ہمارے دل کے اندر کوئی کسک نہیں ہم شریعت کی طرف سے آئے ہوئے ہر حکم کو عدل پر مبنی سمجھتے ہیں اور اس میں اللہ کی رحمت کے تقاضے ہی پورا ہونا سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے جانوروں کے انسانوں کی خوراک بنایا ہے ری کو تیز کرنے کا حکم دیا دی جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا دی جانور کو نشانہ بنا کر تیر اندازی کرنا اس پر سخت حرام فیل ہے ابن عمر رضی اللہ ہو تعالیٰ نے ایک مرغے کے ساتھ لوگوں کو یہ کرتے دیکھا تو سخت منع ظلم کی اجازت نہیں ہے یہ جانور جو ہیں انسان کی غذا بنائے گئے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور جس قصے کے ساتھ اور جس واقعہ کے ساتھ یہ متعلق ہے کس مسلم کو پتا نہیں کہ ابراہیم علیہ سلاط اسلام نے تو اپنا بیٹا لٹا لیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ سلاط اسلام کو امام توحید بنا دیا اور امامت پر سرفراز کیا کہ ہر امتحان میں پورے اترے تو ہمیں وہ یاد بھی جو ہے تازہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اگر بیٹا بھی ضبع کرنے کا حکم دیا جائے تو ہم اعتراض نہیں کریں گے اس لیے کہ مالک کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو حکمت سے حکمت بالغاہ سے جو رحمت سے جو عادل سے خالی ہو یہی اہل ایمان کا بہت بڑا خزانہ ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتے ایک فکر سے گھبرات انتقا مرم تو غد کرو فضا فرو جب طائفہ آتا ہے سیتان کی طرف سے بس وسا تو ضرور وقتی طور پر انسان ہونے کے ناطے اثر ہوتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو قائم ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ دعا یاد آتی ماں بن سی یاد یا کذاب تیرا حکم تو میرے بارے میں پہلے سے گزر چکا اور تیری جو بھی تقدیر ہے وہ عدل پر مبنی ہے مجھے اپنے اللہ تبارک و مطالعہ پر کوئی گلا نہیں اللہ تو یہ اظہار ہے معلوم ہوا ایمان جو ہے وہ صرف دل کے ساتھ تخدیق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا جس چیز پر ایمان ہو اس کا عمل اظہار ضروری ہے جس طرح کہ حج کے لیے یہ قانون ہے کہ زبان سے جب تک حج کا ارادہ ظاہر نہیں کرے گا محرم نہیں ہوگا لبیک عمر تن لبیک حج کچھ کہے منہ سے کہے کہ میں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے لبیک کہتا ہوں تو پھر محرم قرار پائے گا یہ زبان سے ادا کرنا یہاں پر ضروری ہے اس سے پہلے جو لوگوں نے الفاظ بنایا اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں میرا حج قبول کرنا ایسے مقبول بنانا یہ اسی طرح بدعت ہے جس طرح نماز کے لیے زبان سے نیت کا ادا کرنا بدعت ہے تو حج کرنے والا بے شک حج کے ارادے سے آئے مگر حج کے لئے یہاں پر نیت کا تو معاملہ درست ہے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا لازمی ہے فرض ہے معلوما جہاں اللہ تعالی جو قانون بنا دے اس پر راضی ہونا یہ تقبیر ہے اللہ کی. یہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہے کیونکہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی قانون بنانے کا حق حد مقرر کرنے کا حق شکل دینے کا حق کسی عبادت کو اللہ کے رسول کو ملی اللہ علیہ و وسلم تو یہ حد جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اگر کوئی سیکھنے والا نیک دل انسان اس مقصد کے لیے حج کرے جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت ہمیں حکم دیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ حجرت الوداع کے لیے نکلے ایک سال پہلے آپ کو یاد ہے نو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج ابو بکر کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھیجا حج کے لیے ایک سال پہلے اور اعلان کروایا کہ اللہ تعالی ان اللہ تعالیٰ بری المشرقین کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہے تمام معاہدے جو تھے ان کے بغیر مدت کے ان کے لیے چار ماہ مقرر کیے گئے اور مختلف چار قسم کی ان کے ساتھ جو ہے تقسیم کرنے کے بعد جو اعلان کیا گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ابو حرارہ سے کروایا اور اس کے بعد علی کو دوبارہ بھیجا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ اعلان کیا اور یوم الحج الاکبر کے دن یہ اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہے اللہ یہ بعد العام مشرق آج کے سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے گا اس وقت تک نو ذوالحج تک نو ہجری تک مشرق موجود تھے خیموں میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا ولا یتوف بل بیت اریا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا کرے گا اتنے حبیص تھے کہ یہ قانون بنایا کہ بیت اللہ کا طواف وہی شخص کرے جو بیت اللہ والے لوگوں سے مکہ والے لوگوں سے قریش سے کپڑے لے لے مرد کو مرد کپڑے دے دے عورت کو عورت اور جس کو قریش سے کپڑے نہیں ملے وہ ننگا طواف کرے گا اللہ رب العزت کے نام پر لوگ کیسی کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو یہ اعلان کیا گیا کہ مشرق نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال حج کو تشریف لائے رس الحج کو حجت الوداع کے لیے اور تطہیر اپنے تمام کمال کو پہنچی ہوئی تھی جس طرح یہ دین اللہ تعالی نے اس کو مکمل کر دیا حج الکبر کے دن اور یہ آئت نازل کر دیا یوم اکمل لکم دین اکم و اطمت ودی تو اسلام دینا اور اس امت کو یہ زبردست بوجھ اٹھا دیا گیا اور یہ زبردست ذمہ داری سے کر دی گئی کہ اب قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی تمہارے ذمے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور ہر سال اس حجت الوداع تمام سنتوں کا اعادہ ہوتا ہے پوری امت کو وہ وعدہ یاد دلایا کر جاتا ہے جو اللہ تعالی نے اس دن اپنے نبی کے ذریعے ہم سے لیا اور ہمیں امتِ وسط بنایا یہ سکون شہادا عالم ناس و یقون اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جائے اور رسول تم پر گواہ ہو جائے صلی اللہ علیہ و وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب انبیاء اور رسول سے سوال ہوگا ان کی قوموں سے کہ تم تم کو یہ پیغام نہیں پہنچا ہمارے رسول کے ذریعے وہ انکار کر دیں گے اس وقت امت محمد شہادت دے گی اللہ صاحب حسلاط والسلام کہ ان انبیاء اور رسول نے علیہ مسلاط وسلام پیغام پہ پہنچا دیے اور یہ حج کا اس امت کے اندر موجود ہونا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہی امت عادل ہے یہی امت ہے جو حق پر ہے ورنہ حج تو سب انبیاء علیہ السلات و السلام نے اپنی امتوں کو سکھایا اور سب نے حج کیا آج یہود نہ سارا نہ حج کرتے ہیں نہ کبھی حج کا ارادہ ہی ظاہر کرتے اگر وہ ارادہ ظاہر بھی کرے تو انہیں کچھ ملنے والا نہیں مگر کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ میں حج بھی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا حج روک دیا ہمیں بھی حق ہے الحمدللہ وہ اپنے اس حق سے خود اپنی گمراہی اور کفر اور شرک کے تحت دستبردار ہو گئے وہ اس کا کوئی تصور بھی اپنے اندر باقی نہیں رکھتے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں موسا کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کو دکھائے گئے کہ موسا کس طرح سے بلندیوں سے نیچے اتر رہے ہیں اور تلبیہ کہہ رہے ہیں علیہ صلاحت السلام پھر عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الخیف میں سب نبی ستر نبیوں نے نماز پڑھی علیہ <اللہ> مسلات و سلام اور پھر کہا کہ میرا اور امبیا کا نبیوں کا یہ وظیفہ ہے کس دن ارفا کے دن وحل اللہ شریف ملک ولاح الدیم وہ امبیا بھی معلوم ہو ارفات میں یہ پڑتے رہے مگر آج ارفا کس کے حصے میں ہے صرف اور صرف امت محمد کے حصے میں صلی اللہ علیہ وآلہ. آج حج کون کرتا ہے صرف ہمیں نصیب ہوتا ہے پھر بھی یہ امت اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو واپس نہ لے جو اس وجہ سے خس گئی کہ اس نے حج کی اصلیت کو کھو دیا جس طرح یہ قربانی کا گوشت پر خون نہیں پہنچتا یقیناً قربانی کرنا اپنی جگہ پر لازم ہے یعنی کہ عمل کو چھوڑ دو اور نیت سے کہو کہ بس ہم بخشے جائیں گے عمل کے ساتھ اپنی نیت کے درست ہونے کا ثبوت فرض ہے انل ایمان قلوا عمل ایمان قل و عمل کا نام ہے تصویر کرنے کے بعد سچا جاننے کے بعد دل کے اعمال ہیں پھر آغا کے اعمال ہیں زبان سے اقرار ہے یہ قربانی کا عمل اس امت میں باقی ہے یہ آج اور سج والی امت صرف یہ ہے اور آج اس امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی وجہ کیا یقین وجہ یہ ہے کہ حج کی وہ اصل جو ہے وہ آج بہت کم ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں اسلام پردیسی ہو گیا اور لوگ اسلام کے لیے وہ لوگ پردیسی ہوں گے جو اصل اس حج کی اصل کو پہچانتے ہیں اور اس کی اصل توحید کے سوا کیا ہے لبیک اللہ لبئی لا شریک الکلب انمد و نیامت الق الملک لا شریک الک یعنی لا شریک الق کا وظیفہ اس قدر ہے کہ زبان اس کو بار بار ادا کرتے ہوئے صحابہ کا یہ حال ہوتا رضوان اللہ علی مجمعین اس زور سے پکارتے تلبیہ کو کہ شیخ شخلوانی یہ روایت لائے ہے کہ وہ تھوڑی دور ابھی فاصلہ طے کرنے پائے ہوئے ہوتے کہ ان کے گلے ان کا ساتھ نہ دیتے آواز بیٹھ جاتی اس محبت سے اس جوش و خروش سے وہ تلبیہ کہتے تو یہ تلبیہ اگر صرف زبان سے ادا ہو رہا ہو تو پھر بد نصیبی کی انتہا ہے کہ دل اس تلبیہ کو سوچ سمجھ کر ادا نہ کر رہا ہو اور دل تیار نہ ہو رات بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ علماء نے یہ کہا کہ آج امت محمدیہ یا میں اللہ صاحب اخصلاط وسلام تمام مشرق کی قسمیں موجود ہیں جو مشرقی مکہ میں تھی. فرق صرف یہ ہے کہ یہ کلیمہ پڑھنے والے ہیں اور وہ کلیمہ نہیں پڑھتے تھے وہ کلیمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے اس لیے کہ وہ عربی زبان سے بھی واقف تھے وہ الہ کا مقبوم جانتے تھے مگر کیا عربی زبان سے بس واقف ہونا کافی ہے ورنہ عربوں میں تو پھر آج شرک نہ ہوتا عربوں میں تو ہم سے بھی زیادہ شرک ہے اس واسطے کہ وہ عربی ہونے کی وجہ سے ایک تکبر میں بھی مبتلا ہے کہ ہمیں زبان معلوم, معلوم ہے ہم قرآن کو زیادہ جانتے ہیں مریض کو زیادہ جانتے ہیں کیا ترکی کے اندر مصر کے اندر اردن کے اندر ہر جگہ قبریں نہیں پوجی جا رہی اور کیا سعودی عرب سمیت ہر جگہ پر حکام اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ کی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں کیا عربی کیا غیر عربی عربیوں کو تو بلکہ اور زیادہ اس بات میں دلیری ہے جیسے اس ڈاکٹر کو دلیری ہوتی ہے جو دن رات اپنے سامنے لوگوں کی موت کو دیکھتا ہے پھر موت دیکھتے ہوئے بھی اگر اسے ڈر نہ آئے اللہ کا دل سے اللہ کا خوف نکل جائے شیطان کا دل اس کے سینے میں موجود ہو تو اس سے زیادہ ظالم پھر کوئی آدمی نہیں ہوتا اسی طرح عربی جاننے والے زیادہ مجرم ہیں کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے تھے تو صرف عربی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ کہ انہیں الہ کا مفہوم معلوم تھا یہ تو بہت سے لوگوں کو آج بھی معلوم ہے وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا جو گروہ تھا وہ اس مفہوم پر اس طرح سے قائم تھا کہ اس مفہوم کو بگاڑنا کسی کے بس کا نہ تھا اور اس مفہوم کو واضح کرنے والا دائی اور اس کے ساتھی اس طرح سے واضح کر رہے تھے کہ سب کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی ضرورت ہے ان اللہ علینہ آ آمنو پھر اس بات کی ضرورت ہے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ تم نے سب کے ساتھ جنگ مول لے لی تم نے سب کو اپنے خلاف کر لیا اللہ زین الحماس ان سے کہا گیا صحابہ سے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ تمام لوگ تمہارے دشمن ہو گئے درج جاؤ کچھ سمجھوتا کچھ اپنا حساب کتاب کر لو تم نے تو ایک ایسا کلمہ غلند کیا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے دشمن بنا لیا دائی جب درست ہو اور دائی جب دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مجسمہ دعوت بنے ہو عمل کے ساتھ دعوت دے رہے ہو اس دعوت کی تعبیر ان کی عملی زندگی اور ان کا جوڑ توڑ ان کی جنگ و صلح ان کی معاشرت و معیشت ان کی تہذیب و ثقافت ان کی عبادات اور ان کی تعلیم ہو تو اس وقت پھر لہ الہ الا اللہ وہی پڑھتا ہے جس کو ان سب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اللہ ایمان بخشتا ہے جو اس آئٹ پر یقین کرتا ہے جو اس کے بعد میں اب اللہ فیو عن اللہ زینا یہ آئٹ کیوں اس کے ساتھ کیا مناسبت رکھتی ہے یہی تو مناسبت ہے کہ بھائی اللہ کی تطہیر کرنے والوں پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلاۃ کو یہی حکم ہوا تھا بیت اللہ کا قیام کرنے کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ کہ اللہ تشریک بھی شہیہ ابراہیم میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا نہ. و تصفیر بعتی ادین وینا ور رخا اس سجود اب میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے سجود کرنے والوں کے لیے ابراہیم پاک کر دو شرک کی ہر گندگی سے پاک کر دو ہر ظاہری گندگی سے ہر بہتری گندگی سے پاک کر دو اعلان کرو کیا اس کی پاسیدگی میں یہ نہیں شامل کہ مشرق کو گھسنے نہ دیا جائے یقیناً یہ تو اعلان بھی ہے قرآن کا بھی ہے سنت کا بھی ہے اور اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ بیت اللہ میں مشرق نہیں گھس سکتا مگر آج کتنے مشرقین ہیں جو ان حج کے میدانوں میں اور بیت اللہ کے حرم میں موجود ہیں اور ان کو صرف اس لیے بھی روکا جاتا کہ سیاسی مفادات ہیں دوسری باتیں ورنہ معلوم کس کو نہیں کم از کم وہ لوگ جو رب عز والاکرام کے قانون کو جھٹک کر اپنا قانون بنا کر لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں میں تو اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ لوگ اسلام کے نیچے زندگی گزار رہے تھے اسلام کا نظام قائم تھا خا حاکم بہت زیادہ بددیانت اور خائن ہو گئے تھے فساکہ خوانہ ظالامہ تھے بڑے ظالم بڑے خائن بڑے فاسق مگر کسی حاکم کی یہ جرات نہ تھی کہ وہ اپنی کچہریوں میں اور اپنے ملک میں نظام کے مرجع کو بدل دے نظام وہیں سے نہ پھوٹ رہا ہو کہیں اور سے لے کر آ جائے کفار کے نظام کو لا کر یہود و نصارہ کے نظام کو نافذ کر دے یہ بالکل اس طرح تھا جس طرح آج کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور تورات اور انجیل سے نماز کا طریقہ نکال لے عامت الناس کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا میں کہتا ہوں طریقہ رسول کریم کا نہ ہو صلی اللہ علیہ و وسلم صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لے اور کہیں کہ اس سے نصارہ قریب ہو جائیں گے یہود قریب ہو جائیں گے یار پہلے کبھی یہ قبلہ تھا نا کہ اللہ کے نبی نے اس کی طرف نماز نہیں پڑھی ہم نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے ضرور پڑھی کتنی دیر پڑی اتنی مدت پڑی تو آج یہ قبلہ اگر وقتی طور پر ہم یہودوں نے سارا کو قریب کرنے کے لیے اختیار کر لیں کیا ہے یقیناً کوئی عالم غیر عالم امت میں سے اس کے پیچھے نمازنی پڑے گا اور اس شخص کی گبراہی سب پر واضح ہوگی بھائی نہیں اسی طرح جو کوئی آج تورات اور انجیل کا قانون لوگوں پر نافذ کر دے اور قرآن اور سنت کے قانون کو ہٹا دے اس کی بھی وہی بالکل وہی حالت ہے اور وہی حکم ہے تو لوگ اس اسلام کے نظام کے نیچے چل کر اسلامی زندگی گزار رہے تھے حتیہ کہ قاضی جب اسلام کے قانون کے مطابق فیصلے کرتا تھا زمینوں کے جانوں کے خونوں کے تو وہ قاضی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا جو لوگ گواہی دیتے تھے اس کے لیے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ تقدیر اپنے عمل سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے کیونکہ وہاں اللہ کی چل رہی تھی کسی اور کی چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ بادشاہ نہ فقیر دونوں پر اللہ کی چلتی تھی اسی لیے امام بخاری نے رہی مح اللہ علماء نے کہا کہ علماء اول الا ہیں اصل میں علماء حاکم ہیں ایک اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ اللہ سے ڈرنے والا سلطان و خلیفہ اس پر بادشاہ پر حاکم ہوتا ہے سامنے بادشاہ بھی بے بٹ تو ایک نظام کے زندگی گزار کر سب عبادت کر رہے تھے حتٰ کہ جس کو سزا ملتی تھی زنا کی جس کے ہاتھ پٹتے تھے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے گنا دنیا میں صاف ہو رہے ہیں جنت اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا مستحق اسے بنا رہا ہے ایک عورت خود سزا لیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی توبہ کی تعریف کرتے یہ سارا عبادت کا ذریعہ کیا تھا یہ نظام اجتماعی نظام قائم تھا اور اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے صرف نماز عبادت نہیں نماز عبادت ہے اور سب سے چوٹی کی عبادت ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو تہارت کے بعد شرک سے بچنے کے بعد بیت اللہ کی تہارت اور نمازیوں کے لیے قیام کرنے والوں سجود کرنے والوں کے لیے اسے ہر قسم کے شرک کے محل کچل سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ نماز ہمیں ہر وقت توحید یاد دلاتی اگر توحید اتنی اہم نہ ہوتی تو پانچ نماز پڑھنے کا حکم نہ ہوتا بلکہ پچاس فرض ہوئی تھی پانچ پچاس کے برابر اور ہر رقت کے اندر اییا کا نابدیا کا نستا کہلایا جاتا یہ ہر وقت ہر بات پر جو ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہی سبق سب سے پہلے بھولا کرتا ہے جس کو بھولتا ہے یہی بھولتا ہے ورنہ ابراہیم خلیل اللہ کو جو توحید کے امام ہیں اور جن کی ملت کی اقتدا کا حکم رسول کریم کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اللہ حکم دے رہا اللہ تشریف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں سورہ محمد میں حکم دیتا فا اللہ الا یہ کس لیے ہے یہ اس لیے کہ یہ اہم ترین کام ہے کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضر اسمت کو بوسا دیتے ہوئے یہ کہا امنی لا عالم اور وا امنی آلم دونوں طرح ہے کہ میں خوب جانتا ہوں اچھی طرح رہا. انہ کا حجر تو ایک پتھر ہے لا تدر ولا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے جیسے جامد پتھر ہوتے ہیں وہی تو بھی پتھر اللہ کی مخلوق ہے جس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں رکھی گئی کوئی خاصیت نہیں رکھی گئی بلاؤ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا یہ تجھے چوم رہے ہیں ماں کب میں تجھے نہ چومتا یہ توہین ہے حضر اس کی کیا عمر سے توہین کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے معذلہ استقف اللہ اللہ تو فرمارا عمر شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوے میں سے ہے بھائی نہ تقول قلوب اور عمر سے بڑھ کر متقی کون ہے یہ توحید کے لیے صفائی ہے یہ ننگی توحید بیان کی جا رہی ہے شرک کا رد ہے کن کے اندر صحابہ کے اندر تربیت یافتہ کے اندر جو شرک سے کوسوں دور ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ زیرت انسان ہے دین کو سمجھتے ہیں یہ سمجھ کی بات ہے یہ دور کی بات ہے یہ وہ بات ہے جو پکڑ لینے کے قابل ہے ورنہ حجر کے تین جگہ امام بخاری کی روایت کو لائے کیوں لائے اسی لیے لائے کہ اس کی اہمیت امام بخاری کے نزدیک میں بہت ہے رہی اللہ تو آج جو وقوف ہو رہا ہے آج یوم عرفہ ہے اور پوری امت اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے اندر جڑ دی ہے ہم جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا پر بھیجے گئے جب تک اقتدار نے مقتدر جو ہے وہ نظام اسلام کو قائم نہیں کرے گا ہم اجتماعی عبادت کا رنگ نہیں پیش کر سکتے اجتماعی طور پر تقبیر کا رنگ اللہ اکبر کہنے کا رنگ نہیں جاری ہو سکتا معاشرے پر اس وقت تک یہ جو حکام ہے یہ مجھ بھی بین ہے یہ اللہ کے دشمن ہے کہ انہوں نے اس نظام کو ساقب کیا ہٹا دیا ایک تو اس کے نیچے چل رہے تھے ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے اسے ہٹایا دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس کے مخالف نظام ہم پر مسلط کر دیا اب کوئی چلنا بھی چاہے اللہ کے نظام کے مطابق تو وہ تو ہے نہیں اور جو دوسرا ہے اس کے مطابق ہر گز نہ چلنا چاہے تو وہ زبردستی چلاتے ہیں بینک کو اپنے کاغذ جمع کراؤ حج کرنا ہے پیسے چھ مہینے پہلے جمع کرا دو اتنا پیسہ اتنا پیسہ اور بینک یہ تو مہاجن ہے سودی ہے یہودی ہے اس کو تو اس طرح سود کمانا آتا ہے پیسے سے پیسہ بنانا آتا ہے اس کی تو کمال یہ ہے سو پر یہود کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے سارا پیسہ تقریباً انہوں نے سمیک رکھا ہے اسے اور کیا چاہیے کہ لکھوں کھا گھر بھا اسے پیسے مل جاتے اور مہلت مل جاتی وہ اس سے پیسہ نہیں بنائے گا جب تک ہم اس گندے کاروبار کی مدد نہ کریں ہمیں حاج بھی نصیب نہیں ہوتا یہ ظالم نظام ہم پر مسلط ہے ان حکام کے بارے میں یہ بھی جا رہے ہیں حج کو بلکہ ان کا تو मिलता है ملتا ہے ان کے لیے تو बहुत کے اندر بہت سا میدان جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے وہ ملک جو ہے اس کے لیے اور اس کے مہمانوں کے لیے اور مینا کو چھوٹا کر دیا یہ تو اس جگہ ٹھہرتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا اور ان کو تو بیت اللہ کے اندر گھسایا جاتا ہے اصل عمارت کے اندر اللہ رب العزت کے حلم کے قربان جائیے کہ وہ نہ زمین کو درساتا ہے نہ آسمان کو ان پر گراتا ہے اس نے مہلت دے رکھی ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے وہ ہمیں آزماتا ہے کہ جن کے ذمہ یہ امانت لگائی گئی تھی اس بیت اللہ کو کی تحریر کی وہ کیا کرتے ہیں ہمارا امتحان ہے اور ہمیں جیسے رات بی ہمارے رشتہ دار ہمارے مالے دار گلی والے واقف سب حج کو جا رہے ہیں بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے بہرال مشقت والی عبادت ہے ہمیں پتا ہے ان کے عقائد باطل ہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم نے کوشش نہیں کی بلکہ ہم تو انہیں چرانے بھی چڑھے جاتے جب وہ واپس آتے ان کی دعوت بھی کر دیتے انہیں حج کی مبارک بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی توحید پر ہیں ایسی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو بے غیرتی پر مبنی ہو ولا کی جنال تخوا بنکم وہ اللہ اگر تخوا ہو لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھے تو یہ لوگوں کے لیے مدد کے واسطے اٹھے یہ تو نہیں کہ درستگی کے ساتھ انتہائی کھردرے انداز کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور ڈانٹ دپٹ کے ساتھ جو بھی طریقہ ہو سکے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں لکھوں کا لوگ پاکستان سے جاتے ہیں آج کے لیے اور ان میں سے علا ماشاء اللہ, ما اللہ نوے فیصدی کے عقائد برباد ہیں اور ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سے اس جگہ تک پہنچتے ہوں کہ وہ مشرقی ہو گئے اسلام سے نکل گئے کیونکہ ہم ہر ایک کو تو مشرق نہیں کہتے کلمہ پڑھنے والے کو. بہت سے ازر ہو سکتے ہی مگر دائی اور دا یعنی حق کا فرض ہے دعاج کا کہ وہ پہنچائیں درد دل کے ساتھ لوگوں پر ترس کھائیں اور اس بات سے بھی ڈرے کہ یہ لوگ ہماری تبلیغ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کوشش کے بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے جب ان میدانوں میں جائیں گے تو اللہ کا غزب بھڑکے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ان میدانوں کے اندر مشرق کا داخلہ بند کیا ہے ہم انہیں جس قدر اپنی قوت ہے قوت استعمال کر کے روک سکتے تھے ہم بادشاہوں کو تو ٹھیک ہے کہتے بادشاہ کفت پر ہے یہ حاکم کفر پر ہے یہ ہمارا ذمہ ختم نہیں ہوتا جو ہمارے ذمے ہے وہ کام ہم نے کیا کیا ہمیں تبلیغ سے یہاں کو روکتا ہے کیا بات کرنے کے مختلف ذرائع اختیار کرنے کے وسائل ہمارے پاس نہیں کسی کو چائے پر بلا جائے کسی رشتہ دار کے لیے اگر وہ بہت اکڑ خاں ہے ذرا بہت زیادہ تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ آدمی پکڑ لیا جائے سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ کیا جائے مختلف پاپڑ بے لے جائیں کہ یہ شخص اگر حج کو جا ہی رہا ہے اور میں اسے روکنے کی قوت تو نہیں رکھتا کہ اسے روک دوں کہ ان میدانوں میں جا کر میرے مالک کو غصے میں نہ لائے تو میں کم از کم یہ کوشش کروں کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے شاید کہ سچ مچ کا حج کر کے واپس آ جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھی بن جائے اگر ولہ یہ اس معاملے میں ہم حساس ہوتے تو بہت کچھ نتائج برآمد ہوتے عربی مجاہد کہا کرتے ہیں کہ تم ہمارے ملکوں میں نسبت جنت میں رہ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں یہ جو تم واق کرتے ہو درس دیتے ہو ایک درس ہے اس کے بعد بندہ نظر نہیں آتا بلکہ بہت جگہ درس کی اجازت اتنی مستوں کو تالا لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اسلامیات کی جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے شاید ہمارے پاس سچے گواہ موجود ہیں کہ وہاں اسلامیات پڑھانے کے لیے ایک لڑکی کو چنا گیا لڑکی پڑھانے کے لیے آتی تھی جو اتنی بے پرد ہوتی تھی کہ دوبٹے کا نہ ہونا تو علیحدہ چیز ہے اس کا گرے چاک ہوتا تھا تاکہ وہ پوری بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دے کر اس کا استحدہ کرے یہ تو حال ہے اور ہمارے پاس اتنے مواقع ہیں کہ ہم بہت بڑے مجرم ہو جائیں گے اگر ہم نے محنت کر کی محنت کیجیے حج جب آئندہ قریب آئے تو ابھی سے ارادہ کیجیے جو اب حاج میں پہنچے اگر موبائل سے ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجیے ولہ لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کوئی جانور آگ میں جلتا ہوا زندہ جانور دیکھا نہیں جاتا انسان جو جلیں گے اور جہنم کا ایندھن انسان ہوگے اور پتھر ہوں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب پینے کو بھی جو ہے پیس دی جائے گی کھانے کو ٹھوڑ کر درخت اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے آمد یاد رکھیے کہ اللہ اسی سے پیار کرتا ہے جو آدمی اللہ تعالی سے محبت رکھے اور اللہ سے محبت کا کہ آدمی اس بات پر پریشان ہو کہ یہ لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں فرمایا اب اللہ شب کلّان کپور <كَفُور> اللہ کسی خائن کو اور نہ شکرے کو پسند نہیں فرماتا محبوب نہیں رکھتا یہ خیانت ہے دین کے ساتھ اصل تو یہ کفار ہے خائن اور کافر نہ شکرے مگر وہ مومن بھی حقیقت ہے کہ نہ شکرہ ہے جسے اس نعمت کا احساس نہیں ہوا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت دی گئی ہمیں امت وسط بنا دیا گیا ہمیں وہ نبی دیا گیا علیہ سلاۃ وسلام اور رسول جس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں قیامت تک کے لیے اس کی شریعت جاری وسائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے حجت الوداع کے دن جاہلیت کے تمام طریقے توڑ دیے یہاں تک کہ حج اور عمرہ اکٹھا کر دیا یعنی یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد تم حلال ہو جاؤ اور پھر حج کرو اس سے پہلے حج کے شہور میں حاج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور سمجھا جاتا تھا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کو جب حکم دیا گیا کہ احرام اتار دو تو انہوں نے کہا کون سا ہل نبی علیہ السلط وسلام نے کلو تمام قسم کا ہل حتٰ کہ عورتوں کے ساتھ قربت کی جائے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین ایک دفعہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی آدمی جس وقت ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا تقدس جو ہے اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے وقت بشری تقاضے کے تحت عمل میں کبھی تھوڑی بہت تاخیر ہو جانا یہ بشری کمزوری ورنہ صحابہ رضوان اللہ علی اپنی نیت کے اعتبار سے ایسا کبھی نہ کرتے تھے اور اس دن بھی جب ہدیبیہ کے دن احرام کھولنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وقت بھی تین دفعہ حکم دینے کے بعد کوئی عمل نہ کر سکا اور قربانیوں کو ضمانہ کر سکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصہ محسوس کیا اور آپ ناراض تھے تو ہماری ماں نے ام البوم غالب الم سلامہ رضی اللہ تعالی نے ہمارے اوپر بہت, بہت بڑی مہربانی کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ عمل کیجیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانور کو ضبع کیا تو یہ ایک بشری کمزوری تھی جس کے تحت صحابہ روکے ہوئے تھے اس طرح سے لوگ ٹوٹ پڑے قربانی کرنے کے لیے ایسا ہی بخاری میں آتا ہے کہ ڈر ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہیں زخمی نہ کرتے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کا بندھن توڑنا یہ توحید کا بہت بڑا تقاضا ہے سوائے اس جگہ کے جہاں پر جائز ہو جہاں جائز ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بعض معاملات میں تاخیر اور توقف بھی کیا اس لیے کہ دعوت جو ہے اس کا راستہ نہ رک گیا مثلاً بیت اللہ کو گرانا ندی علیہ سلاط کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے اس کے دو دروازے بنا دیے جائیں ایک سے لوگ داخل ہوں دوسرے سے نکلیں کیونکہ اب جو دروازہ بہت اونچا ہے کہا کہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو تیری قوم نے اس لیے اونچا بنایا کہ جس کو چاہیں وہ اندر داخل کرے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لئے میں نے چاہا کہ حتیم کو شامل کروں بیت اللہ میں اس کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دو دروازے بنا دوں ایک سے لوگ داخل ہوں ایک سے نکلیں مگر تیری قوم نئی نئی مسلمان ہے نبی علیہ سلاط اسلام نے اس چیز کا خیال کیا اس میں جواز تھا اس میں اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں تھا کہ جو فرض ہو بلکہ یہ وہ حکم تھا جو مستحب تھا کیونکہ نبی علیہ سلاط ال کی خاص چاہت تھی مگر ایک نقصان بڑا عظیم سامنے آ گیا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <سلم> وہ یہ کہ نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا شک نہ آ جائے کہ وہ مرتد ہو جائے کیسا نبی ہے معذ اللہ کہ یہ بیت اللہ کو گرا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے اس میں توقف کر لیا ایسا عمل نہیں کیا تو معلوم ہو اس جگہ تو آپ یہ کر سکتے جہاں جواز ہو جہاں جواز کی کوئی موجود نہ ہو تو اس طرح سے اپنی طرف سے تمام کاموں کو چھوڑ کر چلے جانا پھر تو ہر واجب چھوڑ دیا جائے گا کہ لوگ جناب بھاگ نہ جائیں اسی لیے اکثر آج دع جو ہے توحید کے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بجر سے تحاد عمل بنی ہوئی ہے آج کل اس میں وہ شرک کرنے والے غیر اللہ کی پکار لگانے والے ان کاموں میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا بچہ بچی لینے کے لیے صحت لینے کے لیے اور وہ فوجی جو ساری زندگی اس فوج کی خدمت کرتے رہے اب اسی کا دودھ پی رہے ہیں اور اس کے تابع دار ہیں ان کو بھی ملا لیا اور یہ مل کر ملک کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام کرتے رافضیوں کے بھی ساتھ اکٹھا کر لیجیے قرآن کو مکمل نہیں مانتے تو صحابہ میں سے سوائے زیادہ سے زیادہ خطرہ کے باقی سب کو مرتاد مانتی ہے سب کو ملا لیا اور کہا اس وقت جائز ہے وہ نبی علیہ اللہ تو نے دیکھا نہیں بیت اللہ کو نہیں گرایا تھا اور بنایا تھا اللہ کے نبی کی خواہش سے بڑھ کر خواہش کس کی ہے انہوں نے اپنی خواہش کو وخر کر دیا توقف کر لیا کہ لوگ بھاگ نہ جائیں ہم بھی اس لیے اس وقت توحید بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگ بھاگ نہ جائیں ہم لوگوں کو جہاد پر اکٹھا کر رہے ہیں تعمیر پاکستان پر اکٹھا کر رہے ہیں جب پاکستان بچے گا تو پھر توحید کی دعوت بھی بچے گی پھر تم زور زور سے توحید کی دعوت دینا ہم ایک دفعہ اسمبلی میں پہنچ جائیں ایک دفعہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے پھر توحید کی بات کریں گے ابھی بات کی تو ووٹ نہیں ملیں گے ہمیں کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دے گا محمد قطب صحیح کہتے کہ اسمبلی کے اندر جب الجزائر میں چلے گئے یا جانے کے حقدار ہوئے اسلامی لوگ جیت گئے الیکشن تو اس وقت پھر کیا تاؤت نے برداشت کیا کہ یہ اسمبلی میں چلے جائیں اگرچہ انہوں نے کام ہی غلط کیا تھا اسی غلط کام سے بھی وہ ڈر گئے کہ کوئی صحیح کام نہ نکل آئے برامد نہ ہو تو یہ سب جھوٹ ہے صرف ان جن میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو فرض نہ کیا گیا ہو اور توحید فرض یہ تو اوجب الواجب ہے توحید تو بنیاد ہے توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے توحید ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ آئے گا بالکل ہر خیر واپس لوٹے گی جب توحید آئے ہم, ہم جو تھے یہ قریش انہوں نے اپنی ایک اور اکڑ بنائی ہوئی تھی کہ ارفا کے میدان میں نہ جاتے مزلفہ سے واپس لوٹاتے تمام قریشی اور قریشیوں کی جو بھی اولاد تھى ان كے لطفے سے یہ ایک شان تھی کہ عام لوگ جائیں عرفات میں قریش نہیں جائیں گے قريش كپڑے پہن کے کریں گے تباف اور عام لوگ اگر قریش کپڑے ان کو دے دي تو پھر تو كر سكتے ورنن دنگے تواف كے اس طرح قریش جائیں گے مزدلفا تک اور واپس لوٹیں گے اور دوسرے عام لوگ وہاں تک جائيں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر وہ فرما رہے ہیں عرفات میں تو بہت حیران ہو کہ تو ہم اس میں سے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے اس سے پہلے یا اس کے بعد آیات نازل کی کہ تم وہیں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے سما افیزی آیت نہیں سو فاضر ناس وہیں سے تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے یہ تمیز اور یہ امتیاز ختم کیا تو یہ فرض تھا وہ فرض نہیں تھا بیت اللہ کو گرا کر ان ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرنا اگر فرض ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے تیسرے کی پرواہ نہ کرتے یقینا ہمیں ہر فرض کے معاملے میں زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لیے ہوئے اسے پورا کرنے کا حکم ہے یہ استحباب تھا اس واسطے اس کو نہیں تعمیر اور آج تک بیت اللہ اسی شکل میں موجود ہے عبد اللہ بن زبیر نے کیا بھی ربی اللہ تعالیٰ یہ یا حما بن کہنا چاہیے تو پھر اس کو بدل دیا حجاج نے اور ظاہر یہ کیا کہ مجھے حدیث کا پتہ نہیں حالانکہ شیخ البانی نے یہ کہا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ حدیث کا ان لوگوں کو پتہ تھا عبد الملک بن مروان کو اور یہ صرف سیاسی مخاصمت نے کیا گیا یعنی عبداللہ بن زبیر نے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کیا دو دروازے بنائے اور پھر اس کو توڑ کر دوبارہ اسی شکل پر کر دیا گیا پھر لوگوں نے کہا بادشاہوں نے کہ ہم دوبارہ اس کو نبی علیہ السلاۃ السلام کی مبارک خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں اس سرے سے پھر ویسے ہی کر دیتے جیسے عبداللہ بن زبر نے کیا تھا ربی اللہ عنہما تو پھر علماء نے علما ربانی جی نے روک دیا کہ اے بادشاہ ہو اب نہ کرو وہ نہ وہ ایک بادشاہ اس بنیاد پر کرے دوسرا اس کی زد میں توڑ کر دوسری بنیاد پر کرے وہ اس بنیاد پر کرے وہ توڑ کر تم بیت اللہ کے ساتھ کہیں استحجا کرنے والے نہ بن جانا ہمارے علما کتنے زیرت کتنے افتاح کتنی دور کی سوچ سوچتے جیسے عمر نے حضر اسمد کو بوسا دیتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیے کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے تھے اور نبی علیہ صلاح اسلام یہ بتا دیا تھا کہ لاتبا تم پیروی کرو گے سنن ان راستوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ان کے راستوں کی پوچھا گیا کون یہودارا نے قبریں پوجی یہود الارا نے اللہ کے دین کے قانون میں گڑبڑ کی زنا کا جو سزا تھی رجم اس کو بدل دیا کوڑوں کے ساتھ اور یہ کر دیا کہ منہ کالا کر کے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پشت جوڑ کر گدے پر जाए جائے اور कराया کرایا جائے کیونکہ بادشاہ کے کسی بڑے نے یہ حرکت کر لی تو بادشاہ نے اولا ماں کو کہا کہ اللہ کا یہ حکم بدل دیتے تو اللہ کا یہ حکم بدل دیا اب کہنے والے کیا کہتے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حکم بدلا تھا اور اسے اللہ کا حکم کہتے تھے کہ یہ کوڑوں کی سزا منہ کالا کرنا گدے پر بٹھانا چکر لگوانا بستیوں میں یہ تو کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ قاصر تھے کیونکہ ایک حکم بنا کر اپنی طرف سے اللہ کے ذمے لگاتے ہیں تو یہ لوگ آج کے حکام اس لیے کفر میں نہیں ہے کہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے قانون ہے یہ تو کہتے ہیں ہم نے بنائے کیا خوب کا ایک عالم ربانی نے انہوں نے کہا ان میں ابھی شرم و حیات کا کوئی جوہر باقی تھا ان میں یہ ضرورت نہیں تھی کہ اپنی پبلک کے اندر کھل کر یہ کہہ دیں کہ یہ قانون ہم نے بنایا انہیں پتا تھا کہ جب تک تورات کا نام نہیں لیں گے لوگ اسے بطور قانون قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے آج کے حکام اتنے بے حیا اور بے شرم ہو گئے کہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بھی نہیں سنت کا بھی نہیں ہمیں پتا ہے یہ اس کے مخالف ہے ہم نے بنایا یہ تو ان سے دو قدم آگے ہیں کہ جائے کہ ان کو تم کوئی الاؤس دو وہ تو پھر نفاق سے کام لیتے تھے انہیں نفاق کی ضرورت بھی باقی نہ رہی تو آج حج ہو رہا ہے کل حج ال اکبر کا دن ہے قربانی کا دن ہے اللہ رب العزت امت کے اندر پھر سے احساس بیدار کر رہا ہے الحمدللہ امت پھر آج نبرد آزمائے کفار کے ساتھ اگر اگرچہ تھوڑے سے لوگ لڑنے والے ہیں وہ توحید کا حق ادا کر رہے ہیں کیونکہ بیت اللہ کی تطہیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک تلوار ہاتھ میں پکڑی جائے تلوار کے پکڑے بغیر آپ مشرکوں کو بیت اللہ سے روک نہیں سکتے اور اسی لیے بیت اللہ کی تفہیر والی آئے ان نمبل مشریکون نجس کے بعد دوسری آئے یہ کام دوسری آئت کتا کی ہے کتاب کے بغیر یہ تقریر قائم نہیں رہ سکتی یہود الصارا اسے بالکل قائم نہ رہنے دیں گے اور یہ جتنا شرف پھیلا ہے اگرچہ یہ شرف کرنے والے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں مگر یہود و النصارہ کی دن اور رات کی کوشش ہے کہ ہمارے عقائد پر یہ کی جائے ان کی یلغار ہماری سرحدوں کی نسبت عقائد پر اس قدر زیادہ ہے کہ ایک عام مسلمان میں بھی یہ خرابی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ بیت اللہ میں موجود ہے عقیدہ صحیح ہے عمل صحیح ہے اچھا آدمی ہے بجائے تو اس کی جیب کے اندر موبائل کی موسیقی اس کی آواز آ رہی ہے کیا کو فار نے خدیسوں نے تدبیر کی کہ بیت اللہ کے اندر خود مسلمان داڑھی والا تخنوں سے اوپر شلوار رکھنے والا تو عید اور سنت کا دعویٰ کرنے والا بیوی بی کو پردہ کرانے والا حلال رزق کھانے والا لے کر گھسا ہے موسیقی جبکہ کسی کافر کو وہاں پر اب بھی جو اصلی کافر ہے اسے گھسنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ مسلمان خود لے کر گیا کیا یہ ان کی فتح نہیں ہو بساتی کیا یہ ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام نہیں ہے بیت اللہ میں میں نے کئی نمازوں کے اندر موسیقی سنی اور ولہ میں نے امام کے پیچھے دوسری یا تیسری شخص کے اندر موسیقی سنی کوئی نہیں بولا امام تک نہیں بولا سوائے میں بڑ دو چار دفعہ میں بولا اور مجھے بھی بالکل کھا جانے والی نگاہوں کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے حتیٰ کہ ایک دن تو ڈر تھا مجھے کہ ایک سیاح مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا اور ایک عربی کو جب میں نے منع کیا اور میں نے کہا اتلا تو اس نے چھوڑ دیا اپنے موبائل کو موسیقی بچتی رہی بچتی رہی دیکھا ٹھیک ہے میں حال ہے یہ تو حال ہے. ان حالات میں حج کے ہمیں وہ فوائد اسی لیے حاصل نہیں ہو رہے جو اس حج کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے وہ سبق اکثر میں نہیں ہے روح نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی حج نصیب کریں آمین اور حج کے لیے آپ بالکل کوشش کریں حج فرض ہے ہر اس شخص پر جس کے اندر اللہ تعالی نے حج کی استطاعت رکھی ہو اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے سال گنوا دیا بڑی غفلت ہوئی ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی آئندہ حج کے ماہ شروع ہوتے ہی ہم رسالے چھاپ کر مختلف دروس مختلف طریقے کریں گے اپنے عزیزوں اپنے رشتے داروں کی دعوتیں کریں گے ہر کوشش کریں گے کہ یہ لوگ جو ہے اس کلیبی کے ساتھ حرم میں نہ جائیں اگر جائیں تو پاک ہو کر جائیں اور کم از کم یہ ہوگا کہ یہ واٹ کیا ہوا ممکن ہے وہاں جا کر اللہ ان کے دل کو بدل دے اگر دل بالکل کالا نہیں ہے اس میں کوئی خیر باقی خسم تو خیر کو باقی ہے تو انشاءاللہ وہاں جا کر مختلف میدانوں میں مختلف چیزیں دیکھ کر اللہ تعالی کی نشانیاں دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارا آواز یاد آ جائے تو اللہ تبارک و طرح مجھے اور آپ کو حج کی جو صحیح معنوں میں تعظیم ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیت اللہ سے محبت جو ہے این ایمان ہے مگر پھر بھی ہم بیت اللہ کو اپنے نفر نقصان کا ہر گز مالک نہیں سمجھتے جیسے عمر سمجھتے کہ وہی وہ ہمارا فیض ہے اللہ تعالیٰ قبول بول